ما تكون في شأن وما تقرؤ منهم من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا عسرا من ذلك ولا اكبرا الا في كتاب مبين الا ان الله الاخاف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا يتقون لحم البشرا فل حیات دنیا و فل آخر تبدیل وما تک فی شان اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں وبا تطلو منہ من قرآن ان نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی ولا تام من عمل ان اور مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل اللہ کل علیہ شہودن مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے اس توفید فیح جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو جو بھلائی کر رہے ہو جو نیکی کر رہے ہو تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایسار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے موجود ہوتا ہے اس میں دیکھیے خاص کیف ہے اے نبی پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے سے میں اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں ماتکون و فیشان ما تتلو فی من ہو من قرآن اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے کوئی حصہ کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں پڑھ کر سنا رہے ہوں اور اب رخ بدلا ہے اے ایمان کی طرف مسلمانوں کی طرف اللہ تعالبل من عمل اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو من عمل کہ جو اچھا عمل ہو ایک عمل ہو اللہ کل ہم تم پر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس طفیع دو نفی جبکہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو مار آزم و کا اور نہیں ہی غائب ہوتا آپ کے رب سے من مسطال ضرورت زمین میں ایک ضرورے کے برابر بھی کوئی شے ولافی سما نہ آسمان میں ولا اسبرہ بن ذالے کا نہ ہی اس سے کمتر کوئی شے ہے ولا اکبرا نہ اس سے بڑی اللہفی کتاب ان مبین مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالی کا علم قدیم اللہ اولیا اللہ اللہ خوف آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ خود سے دوچار ہوں گے یہ اولیا اللہ کون ہے یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے علیحدہ نوع نہیں ہے انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بند ہو جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہیں ان عبد الله کاننا کا تراہ فئن لم تکون تراہ فانه یراک وہ اولیاء اللہ ہیں اللہ ولی الی الذین امنو یخرجہم من الظلمات الی النور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں آیت الکرسی کے فورن بعد اللہ ولی ہے اہل ایمان کا انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اللہ کے دوستوں پر ساتھیوں پر اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا وہ تل لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ ہوگا اللہ کا ولی یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیا اللہ ہو جائیں گے اولیاء اللہ تو وہ ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا تو وہ ہیں اولیاء اللہ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ اگلی آیت میں اس کی خود وضاحت کر دی اللہ زینہ آ بنوں وہ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کے روش اختیار کرے اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں تکو آمن عام الصالحات تک و آمن سمت تکو اصنب یہ سورہ باعدہ آیت آ چکی ہے یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرح لے جاتا ہے لحم البشرا فل حیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں یہ بشارت اس اعتبار سے جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر طرف بسون بنا اللہ در حسن ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں بشارت ہی بشارت ہے کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے نہیں اسی بنا اللہ ماں کا ٹم مولانا اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے اسی میں بھلائی ہے ایک چیز ناگوار تو ہے بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہم اٹیکہ لگوا رہے ہیں تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے بندہ مومن سمجھتا یہ میرے حق میں خیر ہے بھلائی ہے میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے شر کا سوال ہی نہیں لہم البشرا فی الحیات دنیا و فل آخرا اور آخرت میں بھی لا تبدیر مات اللہ اللہ کی باتوں کو, کو کوئی بدل نہیں سکتا ذال قول فوج العودین یہی بہت بڑی کامیابی ہے بلا یا سن اور نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ انل عزت قل کی قل اللہ جمی عزت کر کے کل اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ سمعء اللی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ انہ منفی سماوات منفی اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں وما یتب اللہ شرکا اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکار نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہو اور نہیں ٹو کیا اتباع کر رہے ہیں وہ تو زن ہے اٹکل پچو ہے ان کے اپنے تصورات و تباہمات ہیں ان تبیونس وہ صرف زن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مفترا وہی ہے جس نے تمہیں تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو آرام کرو استراحت ہو اطمینان اور سکون ہو وہ نہارا اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا روشن تاکہ اس میں تم کام کرو اپنی معاشی دو جوہد کرو ان فی ذالک کے آیات قومی اس یقیناً اس میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً سنتے ہوں قالوا تخم اللہ ولادن سبانا انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے وہ پاک ہے اس سے وہ ولغنی وہ بے نیاز ہے یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے غنی بے نیاز ہے اس کا کیا تعلق ہے اولاد نہ ہونے سے اصل میں انسان کو اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے میں تو فانی ہوں میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ رہے گا انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے میری یاد باقی رہے تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیونکہ فانی نہیں ہے باقی ہے اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو غنی وہ تو اس سے غنی ہے بے ریاض ہے لہو معافی سماوات کے وہ معافی الیکھا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں ان ہند من سلطان بحاظہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی <تصفيق> تقراہ مالا تعالم کیا تم اللہ کی طرف منسوخ کر رہے وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی صنع نہیں الدین <تصفيق> یفرون <تصفح> کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوخ کرتے ہیں افتراء کرتے ہیں وہ کبھی فرا نہیں پائیں گے میں تاؤں پھر دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے رہنا بسنا ہے اس کے لیے کوئی ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں سما لئے نہ مرجے پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے سما نزیف ام اور عذاب اور شریرہ اور پھر ہم انہیں مزاق چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا مجھ کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے اب یہ صرف دو رقو سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو امبا رسول کے ہیں اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہیں اور حضرت موسا جو آخری ہیں ان دونوں کا تو صلاح ذکر ہے بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے کسی کا نام نہیں حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رقوع پر ہے حضرت موسا کا کرد تفصیل کے ساتھ ڈیڑھ رکو ہے اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں صورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر دو رکو ہیں طویل اور حضرت موسا کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے صرف حوالے کے طور پر وطل وبا روح اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر اس قالع قوم ہی جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یا قوم ان کا نہ کبر عال کم مقامی ایوری قوم کے لوگوں اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا و تسکیری بھی آیات اللہ اور اللہ کے آیات سے تمہیں نصیحت کرنا شاپ گزر رہا ہے مذاق اڑاتے ہو تم مجھ پر آوازیں کستے ہو تم پر بہت شاف گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل فاض اللہ توکل تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے فاج معاؤ امرکم تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو و کم اور تمہارے سارے شریف جو ہیں انہیں بلا لو سم ملا یقین امر کم علیہ پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے مخنو الیہ والا تم ضرور پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مولت بت دو یہ جو انداز ہے چیلنج کا اور یہ سے پتا چلتا کس طرح دل دکھ چکا تھا حضرت ان علیہ السلام کا استحزا سے تمسر سے مذاق سے اللہ کا ایک بندہ ہے ساڑھے برس بیت چکے ہیں کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے تو اس وقت جو آخر بات آپ جو بھی تم کر سکتے ہو میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنی ساری قوت جمع کر لو جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہیں پھر بلا آخر تولے تم اور پھر اگر تم یہ نہ کرو اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں اسے قتل کر دیں ان کے خلاف کوئی اور ہم اور ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت ان علیہ السلام کا اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے میں لے توں اگر تم نہیں کچھ کرتے فما سال تو کم تو پھر ذرا غور کرو میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی تم سے اجرت نہیں مانگی ان اجری اللہ, اللہ میری میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے وہ عمر تو نقول المسلمین اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں فقر تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو فنت ہو تو ہم نے نجات دے دی اس کو وہ ممباہ فلفلک اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں وہ جالنا ہوں کو پھر ہم نے خلفاء بنا دیا زمین کے اندر پھر انہی کو خلافت عطا کی انہیں کو جانشین بنایا وہ اغلطنگ کسدبوبے آیا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی تھی فنز القانا آپ کے بت تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا سما باسطہ میں بعد پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو علاقوں میں اپنی اپنی قوموں کی طرف فا ہوں بل تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلے لے کر فما کانو منو بما من قبل لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلے دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے کزال کا رتبا وال محتدین اسی طرح ہم موہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر سم مباستہ میں باد اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا چین ہے حضرت نوح، حضرت حوت حضرت صالح، حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت بوسا یہ چھ کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت بوسا کا درمیان میں صرف باسنا من بعد ہی برسول اور بھی رسول آئے ان کا یہاں سراہتم تذکرہ نہیں پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بوسا اور ہارون کو علا فرون و بلائی فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بےآیات نا اپنی نشانیوں کے ساتھ فس تک قوم مجرمین انہوں نے استقبال کیا اور وہ تھے مجرم قوم گناہ لوگ فلما جا الحق بن بھی تو جب ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا کال اناضا نہ سہر المبین تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے کالا موسا تقولون للحق لما جا تو نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے آ سہرون ہاضا کیا یہ جادو ہے بلا یوف رہو ساہرون اور ساہر تو کبھی فلاں نہیں پایا کرتے کالو جیتنا لطلفتنا اماں وجدنا علیہ آبا نا انہوں نے کہا موسا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے ان طریقوں سے ان رسوم سے ان ریتوں سے ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو وہ تکون الکومت کبریا فل اور تم دونوں کے لیے یہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر دونوں سے مراد حضرت موسا حضرت ہارون علیہ السلام وَمَا نَحْنُ بو بِمُؤْمِنِينَ اور ہم ہرگس تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں وہ کالا فرون بے کل صاحب علیم اور نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو فلما جا سہرتو کالا لہو موسا الکوما تم رکون تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فلما الکو جب انہوں نے ڈالا کالا موسا ماں دے تم بھی حصہ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو جو تم نے پیدا کیا یہ جادو ہے ان اللہ سب چلو قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا اسے نصیب منسیاں کر دے گا ہوا منصورہ کر دے گا ان اللہ عاصل عمل المفصدین یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہیاب نہیں کرتا کامیاب نہیں کرتا وہ یوحق اللہ الحق اب اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے بلا کر مجرمون خا مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو فمامن علیہ موسا اللہ ضروری تم بن قوم ہی اللہ خوف منفراؤ نہ و ملئے نہ تو نہیں ایمان لائے موسا پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے کچھ لڑکے اللہ خوف بنفراؤ نہ فراؤن کے خوف کی وجہ سے وہ اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ان یفت نہ ہوں کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے عال فرعون اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں جیسے ہمارے خان بہادر اور خان صاحب اور یہ خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جو جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ اگر ہم پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں یہ پھر ہمیں ستائیں گے یہ ہماری رپورٹیں کریں گے پر ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی فما آمن لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مسلح ویری نہیں ہوتی جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مسلحت بین ہو جاتے ہیں ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا تو نوجوان جو ہے وہ تو رسک دیتا ہے تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے فما آمن موسا اللہ ذریع ہی خود اس کی قوم میں سے بھی سب کے سب حضرت موسا کو نبی ماننے والے نہیں تھے نہیں مانی بات موسا کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے کچھ نوجوان کچھ لڑکوں نے اللہ خوف بن فرعون کے خوف کی وجہ سے وہ مل اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے ہوں کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے ان کو فتنوں میں مبتلا کریں گے وہ انفراون اسی طرح کا ایک شخص قانون تھا قانون جو ہے وہ قوم گھوسا سے تھا اسرائیلی تھا لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی وفادار تھا حکومت کا اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے جیسے ہمارے یہاں ٹھیکے ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر تھا تو قوم موسا بھی فرعنی تو نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ حضرت موسا کے خلاف چالے چلتا تھا اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی وہ فرع علم اور یقین فرعون جو ہے وہ بہت سرکشتی کر رہا تھا زمین میں وہ نہفین اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا